القدر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہم نے اس کو اتارا ہے شب قدر میں اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں ہر حکم لے کر وہ رات سراسر سلامتی ہے صبح نکلنے تک